میں سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ حج کر لیا یا ایک دفعہ عمرہ کر لیا تو اس کے بعد بار بار حج کرنے یا عمرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بہتر یہ ہے کہ ہم بار بار حج کریں یا بار بار عمرہ کریں اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی غریب کی مدد کر دیں کسی یتیم لڑکی کی شادی کرا دیں کسی غریب کو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں تو آیا ان لوگوں کی یہ باتیں کہا کس کہ حد تک درست ہے جزاک اللہ خیر یہ باتیں تو میرے احسان بھائی بہت اچھی ہیں اگر واقعی نیت ٹھیک ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے بعض روایتوں میں لکھا ہے ابھی مجھے ان کا نام تو یاد نہیں آ رہا کیونکہ اچانک بات ہوئی کہ کوئی شخص حج کرنا چاہتا تھا بہت محنت سے اس نے پیسے جمع کیے پہلا حج تھا اس کا یہ نہیں کہ دوبارہ تو جب حج کا وقت آیا جس دن اس نے پیسے جمع کرانے تھے اس دن اسے پتا چلا کہ اس کے گاؤں میں ایک بارات آئی ہوئی ہے اور وہاں جہیز پر جگڑا بڑھ گیا وہ کہتے ہیں جہیز لینا ہے یادہ لینا ہے یہ بھی لینا ہے وہ بھی اور وہ غریب آدمی ہے جس کی بچی ہے اور وہ نہیں دے سکتا۔ تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ چھوڑ کر واپس جانے لگے تو اس شخص نے دیکھا کہ ابو سارے گھر والے رو رہے ہیں تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یار میں حاضر کرنے جا رہا ہوں پیسے تو میرے پاس ہیں تو اب یہ بےچاری کی بچی کی بارات چلی جائے گی تو کیا ہوگا تو اس نے کہا میں تمہیں وہ پیسے دیتا ہوں وہ سارے پیسے اس نے اور لڑکے والے کو دے دیے ویسے تو چاہیے ایسے لوگوں کو خالی ہاتھی پھیرنا چاہیے لیکن باہر ہوتی ہے لڑکی والوں کی ایسے گھر میں تو لڑکی کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے اس نے دے دیے اب جب لوگ پیسے جمع کرا کے آ رہے ہیں تو وہ گھر بیٹھا ایک لحاظ سے خوش ہے دوسری طرف سے رو رہا ہے کہ میں جا نہیں سکا تو جب حاجی حج کر کے واپس آتے ہیں وہ حاجیوں کو لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ ہم نے تجھے وہاں دیکھا ہے اور ایک آدمی نے تو کہا کہ میں نے خان میں اعلان سنا ہے کہ اس کا حج قبول ہو چکا ہے اور وہ گیا بھی نہیں تو اصل میں میرے بھائی معاشرہ جس معاشرے میں اتنے غریب ہوں جتنے ہمارے معاشرے میں غریب ہیں تو جو فرض ہے وہ تو باہر ادا کرنا ہی ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ اس چیز کو دیکھ لیں اور اس چیز کی طرف توجہ دیں یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے حقوق العباد میں شامل ہے کیا کا کریم نے سارا کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی بیمار پرسی کرو کسی کی بچی جوان ہوتی ہے تو اس کی دیکھو کہ وہ شادی کیوں نہیں کر رہا اس کے گھر میں جاؤ پتا کرو شادی کیوں نہیں کر رہا اللہ معاف کہ ہم بھی جاتے ہیں لیکن ہمارے جانے کے طریقے اور ہوتے ہیں کہ جس کی بچی جوان ہوتی ہے اس کے گھر میں آمدور زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے نہیں کہ اس کی بچی جوان ہے تو شادی کیوں نہیں کر رہا غلط نیت سے ان کے گھروں میں لوگ زیادہ جانے لگتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں چاہیے اگر کسی کی بچی جوان ہے تو اگر وہ شادی نہیں کر سکتا اور ہم سائے کے پاس پیسے ہیں وہ بھی نہیں کرتا اللہ معاف کرے اگر اس بچی سے گناہ ہوتا ہے تو وہ دونوں سایہ بھی گنا گار والا تو ہے ہی بےچارا تو اسی طریقے سے آج کل جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے ایک بچی کی شادی پر دس لاکھ روپیہ لگا دیا گیا اور معاشرے کے ہم پر حقوق ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ملنا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے اگر حج ایک مرتبہ فرض ادا ہو گیا اب دوسری مرتبہ جانے کی بجائے اگر کسی بچی کی شادی کرتا ہے اگر کسی بیمار جو اپنا علاج نہیں کرا سکتا اس کا علاج کراتا ہے یا کسی اور جگہ خرچ کرتا ہے تو یقیناً نفر کی حاج سے بہت زیادہ سواب اس کو ملے گا اور اس ایک معاشرے کی طبیعت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی معاشرے کا ایک کا تبدیل ہو جائے گا آج کل آپ نے دیکھا پاکستان میں محفل نعتیں ہوتی ہیں محفل نعت ہو رہی ہے اور ایک ایک محفل نعت میں دس دس بیس بیس لوگوں کو عمرے کے ٹکٹ دیے جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے عمرے کا ٹکٹ دینا لوگوں کو عمرہ کرانا ارے بھائی جتنے تم پیسے لگا رہے ہو اتنے پیسے ٹھیک ہے نعت سننی اچھی ہے بات بہت اچھی لیکن نعت والے کے احکام جو ہیں نات والے آقا کی سنتے جو ہیں ان کو بھی تو اپنا ہو نا میرے آقا کی ناد ساری رات سنی اور فجر کی نماز نہ پڑی یا آقا کی ناد سنی جس چہرے کی نادیں پڑی جاتی ہیں وہ چہرہ تو دار والا تھا جس یعنی تم چہرے کی باتیں کر رہے ہو اس چہرے کو بھی تو دیکھو اتنا خوبصورت چ... داڑھی کے بغیر تھا یا داڑھی سمیت تھا تمہیں داڑھی پسند نہیں ہے تو محلے نات اچھی بات بہت اچھی بات لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کے بارے میں راتوں کو روتے رہے کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ سمت میں کوئی بھوکا ہے کوئی پیاسا ہے کسی کی بیٹی بغیر شادی کے مجبوری کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کا بیٹا بیمار ہے وہ علاج نہیں کرا سکتا کوئی ایسا ہے کہ جس کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے لیکن وہ دو چار لاکھ نہیں لگا سکتا تو بھائی ایک آدمی کو زندہ کر دو ایک آدمی بچی کی شادی کر دو یہ ایک حج نہیں میں کہتا ہوں لاکھوں حجوں سے بہتر ہوگا فرض کے بعد نفلی لاکھوں حجوں سے بہتر ہوگا تم کسی گرتے ہوئے کا سہارا جو ہے اب وہ بن جاؤ اور تم کسی آ, یعنی بیمار کی بیمار کسی کرو اور اس کے سہارا بن جاؤ کسی ٹوٹے ہوئے آ, یعنی جس کے بازو ٹوٹ چکے ہیں اس کے بازو بن جاؤ یہ اگر ہو جائے تو ہمارا معاشرہ جنت بن جائے ہمارے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ہر سال آگے کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو مدینے کی نا یعنی تدت میں جان دے دیتے ہیں لیکن جا نہیں سکتے کچھ وہ ہیں کہ جو ماشاءاللہ محلوں پر لاکھوں لگاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو بیچارے یعنی ایسے محلے ایسے گاؤں ہیں جہاں مسجد تک نہیں بنا سکتے تو اللہ کرے یہ افراد و تفریح تفریح جو ہے ہمیں ختم ہو اور ہمیں اللہ یہ چیزیں سوچنے کے توفیق تھا جو ہم پر حقوق